اچھا بھائی کل کچھ میں نے فضیلت علم وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا بھئی اسی طرح یاد رکھو بعض احادیث میں آتا ہے کہ علم جو ہے جمعرات کے دن حاصل کیا جائے اس سے اس میں سہولت ہوتی ہے آسانی فرما دیتے ہیں لگتا بعض احادیث میں پیر کے دن کا ذکر آتا ہے اور بعض احادیث میں بدھ کے دن کا ذکر آتا ہے نام کی عظیم کتاب ہدایا کے مصنف صاحب ہدایا جو ہیں وہ اپنے افطاق ہمیشہ بدھ کے دن شروع کرواتے تھے اور فرماتے تھے جو کام بدھ کو شروع کیا جائے وہ اس میں برکت ہوتی ہے اور اختتام تک پہنچتا ہے بھئی. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے بھائی کہ وہ بھی بدھ کے دن شروع فرماتے تھے سبق تو اسی لیے ہم نے بھی بدھ کے دن سبق شروع کیا بھائی اچھا بھائی اب یہ کچھ ضروری مباحث ہے ہمارا نا وہ لکھ دیجیے بھائی ابتدا کے اندر مختصر سے بھائی کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس علم کی تعریف علم کی تعریف اس علم کا موضوع وہ کا موضوع اور اس علم کے غرض و غایت کا جاننا نہایت ضروری ہے اور اس علم کے غرض و غایت کا جاننا نہایت ضروری ہے دوری آپ جانتے ہیں بھائی علم فقہ کی کتاب ہے تو تعریف لکھ لیجیے علم فقہ کی تعریف بھائی علم فقہ کی تعریف ہوا علم بالاحكام الشرعيه هو علم بالاحكام الشرعيه العمليه العمليه عن ادلتها عن ادلتها تفصیل لکھ لی تاریخ میں دوبارہ سن دیجیے بال عن اندلہ تفصیل یعنی علم فقہ وہ ان احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے ان احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جن کا تعلق عمل سے ہو جن کا تعلق عمل سے ہو اور عبدلۂ تفصیلیہ کا مطلب یہ ہے اور عبلۂ تفصیلیہ کا مطلب یہ ہے ہر ہر مسئلے کے کہ ہر ہر مسئلے کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا جائے کہ ہر ہر مسئلے کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دیکھیے اب لفظوں پر غور کیجیے عربی کے علم علم فقا کیا ہے وہ جاننا ہے کس چیز کا جاننا بال احکامی شرعی تھی کون سے احکام شرعی احکام کے جاننے کا نام ہے تو شرعی کی قید آ تو غیر شرعی احکام کیا ہو گئے نکل گئے بھائی سمجھ میں ان کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے صرف شرعی احکام کی بحث ہوگی العملیہ کی قید آ گئی معلوم ہوا صرف ان احکام کے بارے میں بحث ہوگی جن کا تعلق عمل سے ہے بھائی سمجھ میں آیا آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ سارے عمل سے متعلق ہیں بھائی کچھ چیزیں عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں بھائی جیسے اللہ ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں وغیرہ بھائی دیکھو اب اس میں آپ کو کوئی عمل کرنا پڑتا ہے یا صرف ذہن میں ایک عقیدہ بنانا پڑتا ہے صرف عقیدہ بنایا عمل نہیں کرنا پڑا اس میں تو یہ علم عقائد اس کو کہتے ہیں یہ اس سے خارج ہو گیا بھائی عقیدے کی بحث ہم یہاں نہیں کریں گے بھائی سمجھ میں آیا مجھ. پھر عمل سے متعلق عقیدے سے متعلق جو ابحاس ہیں وہ آپ آگے جا کر بھائی علم کلام کے اندر پڑھیں گے اس علم کا کیا نام ہے علم کلام اس کے اندر عقیدے کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں بھائی اور عدل تفصیلیہ کا معنی میں نے بتلا دیا بھائی عدل تفصیلیا کس کو کہتے ہیں تفصیلی دلائل ہیں یعنی کہ ہر ہر مسئلے کے دلائل ساتھ ہے ہر ہر مسئلے جی علم فقہ کا موضوع بھئی علم فقہ کا موضوع فعل المکلف علم فقہ کا موضوع ہے فعل المکلف مکلف یعنی عاقل بالغ بالغ آخل عاقل بالغ گئی بالغ کے جو فیل ہوتا ہے اس کے بارے میں بھائی بحث ہوگی بھئی سمجھ میں آیا آخل بالغ اس کا موضوع کیا آخل بالغ کا جو بھی فیل ہے وہ کس طرح شریعت کے مطابق ہوگا اس کے بارے میں شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں بھئی وہ سب پڑھے گے شوق زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو بھائی اس ہر ایک ہر ہر شعبے کے بارے میں احکام شریعہ بیان ہوں گے علم فقہ کی غرض و غائط بھائی علم فقہ کی غرض و غائط یعنی مقصد بھائی مقصد مقصد کیا ہے اس علم کے حاصل کرنے کا غرض و غائب کا کیا معنی ہوتا ہے مقصد بھائی ایک چیز کا یہ علم کیوں پڑھتے ہیں کیا فائدہ ہے تو غرض و غائب ہے سعادت الدارین سعادت الدارین یعنی دونوں جہانوں کی خوشبختی اور سعادت حاصل کرنا دونوں جہانوں کی سعادت اور خوشبختی حاصل کرنا ایک دار دنیا ہے دنیا بھائی اور ایک آخرت ہے بھائی دنیا کے اندر بھی انسان جو ہے سعادتیں سمیٹے اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے سعادتیں اسے حاصل ہوں گئی یہ اس کا مقصد ہے وہ تو یہ علم فقہ کی تعریف بھی آ گئی موضوع بھی آ گیا اور اس کے غرض و غایت بھی آ گئی اب یہ کتاب جو علم فقہ میں ہے یہ قدوری ہے مولانا تو مصنف کے احوال بھی جاننا ضروری ہے وہ تاکہ پتہ لگے بھائی اس کے لکھنے والے کون ہیں یہ کس درجے کی کتاب ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے تو احوال مصنف بھی لکھ لیجیے بھائی مختصر احوال مفنف احوال مفنف صاحب قدوری کی کنیت صاحب قدوری کی کنیت الحسین ابوالحسین الحسین ہے ان کا نام احمد ان کا نام احمد احمد ہے اور یہ اور یہ امام قدوری کے نام سے مشہور ہیں بھائی یہ امام قدوری کے نام سے مشہور ہیں بھائی آپ کی پیدائش تین سو باسٹھ ہجری میں ہوئی گئی تین سو باسٹھ ہجری میں ہوئی تین چھے دو دوری کے نام سے کیوں مشہور ہوئے آپ دوری کے نام سے کیوں مشہور ہیں جمع ہے فی درون کی دور جمع ہے فی درون کی دور جمع ہے فی درون کی اور دوران ہانڈی اور دیگ کو کہتے ہیں اور کے ہانڈی اور دیگ وغیرہ کو کہتے ہیں وہ تو شاید یہ ان قدور کے یا ہانڈی اور دیگ بنانے یا بیچنے کا کام کرتے تھے بنانے یا بیچنے کا کام کرتے تھے اسی لیے اس نسبت سے مشہور ہو گئے اس لیے اس نسبت سے مشہور ہو گئے یا ان کو قدوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کدور گاؤں کے رہنے والے تھے یہ قدور گاؤں کے رہنے والے تھے تو قدور کو گاؤں والے کہیں یہ دیکھ وغیرہ بنانے یا بیچنے کا کام کرتے ہوں گے تو گاؤں ہی کدوری کے نام سے مشہور ہو گیا تو یہ بھی چونکہ اسی گاؤں کے تھے اس لیے یہ بھی کس نام سے مشہور ہو گئے کدوری بھائی جیسے کوئی لاہور والا ہو تو لاہوری کے نام سے مشہور ہو جائے گا تو یہ قدوری کے یہ بھی بعض علماء فرماتے ہیں بھائی امام قدوری نہایتل قدر محدث اور فقی تھے نہایت جلیل القدر محدث اور فقیر تھے. تھے جلیل القدر محدث اور فقیر تھے نہایت مستقی اور پرہیزگار انسان تھے نہایت مستقی اور پرہیزگار انسان تھے قرآن کریم کی تلاوت نہایت کثرت سے کیا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت نہایت کثرت سے کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انہیں بہترین دل و دماغ نصیب فرمایا تھا اللہ تعالی نے انہیں بہترین دل و دماغ نصیب فرمایا تھا اسی لیے ان کی تقریر و تحریر میں ان کی تقریر و تحریر میں نہایت حسن و جمال تھا نہایت حسن و جمال تھا انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں لیکن سب سے زیادہ مقبولیت خودوری کو حاصل ہوئی لیکن سب سے زیادہ مقبولیت خودوری کو حاصل ہوئی بڑی لکھتے ہیں کہ صاحب خزوری نے اپنی اس کتاب میں اپنی اس کتاب میں علما کے علم فقہ کے تقریبا بارہ ہزار مسائل بیان فرمائے ہیں تقریبا بارہ ہزار مسائل تحریر فرمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزار سال سے کہ ایک ہزار سال سے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار سال سے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے آج بھی تمام مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اور آج بھی تمام مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے کتاب کے جو کہ اس کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے کی بھی بڑی علامت ہے جو کہ اس کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے کی بھی بڑی علامت ہے سمجھ میں آئی بھائی معلوم ہوا یہ کتاب اللہ کے نزدیک بھی بڑی مقبول ہے بھائی اسی لیے تو اللہ نے اسے علما اور طلبا کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا یہ اتنی مبارک کتاب ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ اور علماء بیان فرماتے ہیں بھی کسی پر کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تکلیف آ جائے تو اس کتاب کو پڑھنے سے تو اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالی وہ تکلیف اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں وہ تکلیف اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں اور ہم نے کئی مواقع پر اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی ہوا اور ہم نے کئی مواقع پر ایسا کیا تو اللہ نے تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا علماء لکھتے ہیں لما لکھتے ہیں قدوری نے جب اس کتاب کو مکمل کیمام کدوری نے جب اس کتاب کو مکمل فرمایا تو اسے اپنے ساتھ سفر حج پر لے گئے تو اسے اپنے ساتھ سفر حج پر لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے لکھی ہے کہ اللہ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے لکھی ہے اگر اس میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے اس پر مستل فرما تو مجھے اس پر مستل فرما چنانچے جب دعا مانگنے کے بعد اپنی کتاب کو کھول کر دیکھا کھول کر دیکھا تو پانچ چھ جگہ پوری کتاب میں پانچ چھ جگہ سے پوری کتاب میں پانچ چھ جگہ سے کچھ مسائل مٹ چکے تھے کچھ مسائل مٹ چکے تھے اور یہ ان کی بڑی کرامت اور یہ ان کی بڑی کرامت تھی بھائی معلوم ہوا نصرت غیبی کے ذریعے ان مسائل کو ختم فرما دیا گیا ان مسائل کو ختم فرما دیا گیا جن میں کوئی کوتاحی ہوئی تھی جن میں کوئی غلطی ہوئی تھی آپ کی وفات آپ کی وفات بروز اتوار بروز اتوار 66 سال کی عمر میں بغداد میں ہوئی 66 سال کی عمر میں بغداد میں ہوئی تاریخ وفات ہے تاریخ وفات ہے پانچ رجب چار سو اٹھائیس ہجری پانچ رجب چار سو اٹھائیس ہجری اللہ تعالی آپ کے کروڑ ہاتھ اراجات بلند فرمائے گئے بڑی عظیم اور قیمتی اور پیاری کتاب لکھی ہوئی یاد رکھیے بھائی جی یہ اخوال مصنف ختم ہوئے دو تین چیزیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں وہ بھی لکھ لیجئے یاد رکھیے فقہ میں چار ایما بڑے ہیں مولانا چار ایما بڑے ہیں چار ایما بڑے ہیں نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شاف رحمہ اللہ امام شاف رحمہ اللہ اور امام احمد بنے اور امام احمدی بنے امام احمد ابن ہم امام محمد ابن حنبل اللہ سمجھ میں آیا بھائی فقہ کے چار بڑے اماں ہیں مولانا جن کی فقہ کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا بھائی امام صاحب کی فقہ پر عمل کرنے والے خانفی ہیں اسی طرح مالکی ہیں کچھ شاخڑی ہیں کچھ حنبلی ہیں وہی چار فقے اللہ وہ بڑے بڑے تھے مولانا لیکن اللہ نے باقیوں کی فقہ کو وہ مقبولیت نصیب نہیں فرمائی جو مقبولیت ان چار ائمہ کی فقہ کو نصیب فرمائی فقہ خانتی کے بڑے تین ہیں شقفی کے بڑے اماتین ہیں شکای خانفی کے بڑے امین ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ ہمارے ایم سلاخ ہیں بھائی کیا ہیں یہ ہمارے امث صلاسا بھائی فقہ حنفی میں جب ایمہ بولا جائے بھائی کہ فقہ خانہ کے ایما اصطلاثہ تو یہ تین مراد ہوتے ہیں بھائی تو یہ تین مراد ہوتے ہیں پھر یہ تین اصطلاحات بھی یاد رکھے مولانا جو ہماری کتب فقہ کے اندر بکثرت استعمال ہوتی ہیں تین اصطلاحات جو ہماری کتب فقہ میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں شیخین شیخین فاحبین فوج کے ساتھ فاحبین اور فارا فین بے فوا کے ساتھ اور فارا فین بے فوا کے ساتھ ज... یاد رکھیے امام اعظم ابو خنیفہ رحم اللہ استاد ہیں امام اعظم ابو خنیفہ رحم اللہ استاذ ہیں جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحیمہ اللہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں جبکہ اماں ابو یوسف اور امام محمد رحیمہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں نیز امام محمد جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اسی طرح وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں نیز اسی طرح امام محمد جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اسی طرح وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے بیشا گرد ہیں وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے بیشا ہیں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ دونوں کے استاد ہوئے جبکہ امام محمد رحم اللہ دونوں کے شاگرد ہوئے لکھئے بھائی لکھئے جلدی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے استاد ہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد ہیں تو جب شیخین کا لفظ آئے تو جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے مراد دونوں استاذ تو اس سے مراد دونوں استاذ یعنی امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحیمہ ہم اللہ ہوتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ ہم اللہ ہوتے ہیں اور اگر صاحبین کا لفظ آئے اور اگر صاحبین کا لفظ آئے تو اس سے مراد دونوں شاگرد تو اس سے مراد دونوں شاگرد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 اور اگر طرفین کا ذکر آئے تو اس سے مراد اور اگر طرفین کا ذکر آئے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہوتے ہیں اور اگر طرفین کا ذکر آئے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحیم اللہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں طرف آ گئی دونوں طرف گئی کیونکہ اس میں دونوں طرف آ گئی گئی یعنی طرف اعلی بھی آ گئی اور طرف ادنا بھی یعنی طرف سے اعلی بھی آ اور طرف ادنا بھی طرف سے اعلی ابو حنیفہ رحم اللہ ہے طرف سے اعلی ابو حنیفہ رحم اللہ ہے کیونکہ وہ دونوں کے استاد ہیں کیونکہ وہ دونوں کے استاد ہیں اور طرف ادنا امام محمد رحم الله ہے اور طرف ادنا امام محمد رحم اللہ ہے کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی دیکھو یہ اصطلاحات ہیں یہ ہماری کتابوں میں کثرت سے جا بجا آئیں گی بھائی یہ ہر وقت ہر طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے بھائی کہیں آئے گا بھائی اس مسئلہ میں شیخین یوں فرماتے ہیں کبھی آئے گا اس مسئلہ میں صاحبین یوں فرماتے ہیں کبھی آئے گا اس مسئلہ میں طرفین یوں فرماتے ہیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخین سے کون مراد شاہدین سے کون مراد اور <مراح> سے کون مراد آسان بات ہے بھائی دیکھو تین اما ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ امام و یوسف رحم اللہ اور امام احمد امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ ان دونوں کے استاد ہیں ٹھیک تو یہ دونوں ساتھی ہیں مابانا کیا ہیں ساتھی ہیں ایک دوسرے کے امام صاحب کے شاگرد ہونے میں تو اس لیے ان کو صاحبین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صاحب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں کس چیز میں شاگرد ہونے میں میں اور ان پھر امام محمد رحم اللہ نے جیسے امام صاحب سے پڑھا اسی طرح پھر کس سے پڑھا امام یوسف رحم اللہ سے بھی پڑھا تو یہ دونوں استاد ہیں امام محمد رحم اللہ کے تو جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں یہ دونوں استاد مراد ہوتے ہیں کہ دونوں شیخ ہیں مولانا استاد ہیں امام محمد تو جب آ جائے یوں فرماتے ہیں آپ فوراً سمجھ ہیں، کون مراد امام فرما ببو یو فرح بات جگائے گا بھائی ترفین اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں آپ دیکھیے مولانا دونوں کے اس طرفین کیوں کہتے ہیں طرف اعلی اور طرف ادنا اعلیٰ اور ادنا دونوں کس میں آ گئی دونوں طرف دونوں جانبیں دونوں کنارے آ گئے اونچا کنارہ کون بھائی اس پر کون ہے امام صاحب دونوں کے استاد نچلا کنارہ کون امام محمد رحم اللہ کیونکہ وہ دونوں کے تو دونوں so.. طرف آ گئیں بھائی تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں طرف مسلم فرماتے ہیں تو یہ ہر طالب علم کو ہر وقت پتا ہونا چاہیے اچھا جی پڑھیے بھائی کتاب اب اچھا بھائی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے والعاقبت للمتقین اور انجام ہے متقیوں کے لیے ولاقبت کہتے ہیں انجام کن انجام ہے نتیجہ ہے کس کے لیے متق بھائی انجام تو سب کا ہونا ہے کوئی متقی ہو یا غیر متفقی متقی ہوگا تو جنت میں جائے گا بھائی غیر متقی ہے تو یا یوں کہیں مومن نہیں ہے کوئی شخص تو وہ کدھر جائے گا جہنم میں جائے گا اور اگر مومن ہے لیکن غیر متقی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مع فرما دیں اور ہو سکتا ہے اسے سزا بھگت نہیں پڑے بھائی تو انجام تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ہونا ہے پھر کیا مانا والا للمتقین تو یاد رکھو یہاں مضاف محضوف ہے بین خطور لکھا ہوا ہے آپ کے اے حسن العاقبتی اے حسن الحسن یعنی اچھا انجام ہے بھائی حسن العقبتی انجام کا اچھا ہونا کس کے لیے ہے مستقیوں کے یعنی مستقیوں کا اچھا انجام ہوگا بھائی فلاسلام رسول ہی محمد وآلہ وآلہ اجماعین اور رحمت ہو اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر جن کا نام محمد ہے اور ان کی آل پر بھی ان کی آل سلام کی آل بہس کے اتباع کرنے والے مراد ہیں یا متفقی متبین مراد ہیں حضو سلم کے جو راستے پر چلتے ہیں مستقی وہ مراد ہیں بھائی و اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی سلاد اجمعین سب کے سب پر کس پر؟ سب کے سب تو تمام صحابہ کو و سلام میں ملا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخ الاجلاہد الاجل فرمایا شیخ نے یہ بھائی کوئی ان کے شاگرد وغیرہ لکھ رہے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی کوئی شاگرد لکھ رہے ہیں شیخ نے الامام جو کہ امام ہیں ال بڑے بزرگ ہیں از بھائی تاریخ دنیا ہے مولانا دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بھائی دنیا کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ابو الحسن بھائی بھائی ابو الحسن بعض میں یہ ہے بھائی میں نے کنیت ابو الحسین لکھوائی بھائی سمجھ میں آیا تو علماء نے لکھا ہے بھائی کہ ان کی کنیت ابو الحسن نہیں کتابت کی غلطی ہے ابو الحسین کنیت تھی ابو الحسن کے آگے لفظ ابن بنا رہا ہے پھر آگے کیا لکھا ہے مولانا احمد نہیں بھائی ابو الحسن احمد کے بیٹے نہیں ہے وہ خود کون ہے ان کا اپنا کیا نام ہے احمد والد کے ان کا نام محمد ہے تو یہاں ابو الحسن کے بعد جو ابن کا لفظ آیا یہ بھی کتابت کی غلطی ہے مولانا بات سمجھ میں آئی بھائی تو یوں ہونا چاہیے تھا ابو الحسن احمد یہ ابن کا لفظ کتابت کی غلطی ہے بھائی ایبن محمد اچھا بھائی ابو الحسن احمد بن محمد ابنی اچھا بھائی محمد ابن کے بعد کیا رہا ہے جعفر بھائی جعفر نہیں ہونا چاہیے محمد ابن احمد ابن جعفر بھائی محمد ابن ایک اور احمد یہاں آنا چاہیے بھائی ان کے پردادا کا ان کے دادا کا بھی کیا نام تھا احمد تھا اور جعفر ان کے پردادا ہیں بھائی پر بھائی تو محمد کے بعد ایک کیا آنا چاہیے محمد ابن احمد ہی بنے احمد ہی بنے یہ لفظ بھی ہونا چاہیے بھائی احمدی بنے اچھا بھائی جعفر البغدادیو یو جی یہ صفت ہے مالانا یہ ابو الحسن احمد کی بھائی یہ امام خودوری بھائی کہاں پھر رہائش اختیار کی انہوں نے بغداد میں بھائی المعروف بال اور کس نسبت سے مشہور ہیں قدوری کی نسبت سے معروف ہیں بھائی سمجھ میں آئی بھائی عبارت تو دیکھئے پھر قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر البغدادی المعروف بالخدوری اچھا چلیے بس مولانا هذا هو المراق اللہ علم بحقیقت القلم